لازی سے انسانوں کے لیے اللہ اس کے اندر رہنمائی پریشانیوں کا حل علیب سے مسلط ہو کر ان کے مقابلے میں ان سے مقابلہ ہے جانا اس ساری طاقتیں قوتیں راستے اللہ نے ہدا دل تھا سارے قرآن زمین چاند ستارے سیارے. وغیرہ وغیرہ چار قسم کے لوگ اللہ نے جو سے بس سکتے نقصان سے بچ سکتے ہیں، ہر قسم کے حالات سے بچ سکتے ہیں ہر قسم کی آج تو سے سے آتی بھی اللہ جو ری کری ہے چوبیس ہزار رسولوں پر, پر. ایمان جی، جی، کی تمام کتابوں پر, تمام تمام پر اور جو انسان کے ساتھ خیر والا والا والا کی سب اللہ کی طرف سے اور قیام تیری بار میں اگراد دعا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا۔ اس سام کا سام بھی قسم میں اندر داری ہے۔ آدمی کہیں کہ میں اس پسی کیسی یہ چیز کو حضب کرتے کر رائے کرنے سے باج ہو جائے۔ تو تمام کے رام لوگ خسارے مگر لوگ جو ایمان لائے۔ اب ان سب چیزوں پر ایمان لائے اللہ پر بھی حصول پر بھی، کتابوں پر بھی، فریشتوں پر بھی اور تمام ہے اور صرف اتنا بھی ہے ایسا اللہ نے لے دیار محمد آوال کو یہ دیا ہے اور اس کے بعد پیانا پھر بھی ان پانے کے ہاں دوبارہ کبھا ہوا ان سب چیزوں پر ایمان لادے کے بعد افسر ہی بیٹھتا ہے تو باقیان ہوگا نہیں دوسری قسم کے لوگ ایمان لادے کے بعد وہاں اس سوالے آگے چین چل کوئی ایسی کی فکر ہوتے لے گا حضر میں بھول آئے ایمان لادا ایمان لادے کے بعد بیٹھت نہیں جانا بلکہ وہاں بھی اس جانے کا وقت کا وقت روزے کا وقت یہ جنگل میں کی وجہ سے بات مرتبہ آتنی اللہ کے لئے لئے لئے لہو کہ وہ ایمان کو شرک کر دیتے ہیں نا جائیس کامل کی وجہ سے بات مرتبہ آتنی اللہ کے لئے لئے لئے لئے لہو کہ ایمان کو شرک کر دیتے ہیں صرف ایمان لیا ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا کافی ہے نہیں نہیں یہ آتنی بھی خسائر اگر دوسری قسم اپنے اندر نہ لیا وہاں بھی نیک آمد اپنی زندگی میں اندر لے کر آنا علماء سے مفتی اگراز سے پ خوشی اور دوسری جب ایمان لے کر رہا ہے اپنے آپ کو آزاد نہیں چھوڑ رہا پڑھ رہا ہے حج موقع پر حج بھی ادا کر دیا زکوۃ بھی دے رہا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے سارے معاملات پورے کر رہا ہے ماں باپ کی نکاح جتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں انہیں پوری کرنی ہے ابھی आदमी आजाद اور فارغ ہو گیا نہیں یہ دونوں چیزیں بہت بڑی ہیں کہ معاملات اسیوں والوں کو ہی ملتا ہے واہن کے صالحان اسیوں والے کام کرتے ہیں ولا حول ولا قوت الا بالله ساری دنیا ساری دنیا کے اندر کوئی آتی بھی سے ہے بھی سے سے قرآن کی روزانہ کھڑا ہونا غریبوں کی مدد کرنا مواض کی حدمت کرنا بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ سارے نیک امال है پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ظلم کرنا صرف اپنا لیکن آج بہت بڑا اس پر आ ہو گیا وقت بھی آسمانی پریشانی کا مبتلا ہو سکتا ہے اس لیے کہ دو چیز اس کو دنیا کے اندر بھیجا ایک دوسرے کو تبلیغ کرنا ایک دوسرے کو سمجھانا آج تبلیغ سے بخوب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا اللہ نے ایک ایک مقوم یہ ایک اللہ نے ایسا کام شروع کر دیا پڑھا لکھا پڑھانا یہ سب تبلیغ ہے یہ سب تبدیل دو کام کے ساتھ ایمان لایا کر رہا تب ہے تبلیغ کرنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری بگاڑی کو اس وجہ سے پچھلی امت کے ساتھ یہی معاملہ تھا ایمان لاو نہیں کہا کرو اگے کوئی ضمانت نہیں ہے ذمہ داری نہیں ہے لیکن اناخات النبی الاتی یوابی میں نبیوں میں سب سے افضل ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ائے گا کوئی نبی نہیں ہے کہ نبوت کا ہمدار اللہ جل جلالہ نے خود برداشت کر دیا بیان تک پیارے والے انسانوں کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ تکلیف نہیں کی کی کی کی پہنچاتا نہیں پہنچا اب یہ ذمہ داری کو ماروں پر ہے حضور صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم نے اپ نے رطیں اپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس وجہ سے اب ذمہ داری تبدیل کی ہے. اور یہ ذمہ داری اللہ علیہ وسلم صحابہ کو सिखाई है इस ذمہ داری کے لیے صحابہ نے قربانی کی اس ذمہ داری کے لیے صحابہ نے مدینہ وہ چھوڑا اس ذمہ داری کے لیے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑا دو نہیں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ دنیا کی وجہ ہے نہیں بول سکتا ساری دنیا کے اندر نیت سب کی ضروری ہے نہیں بول سکتا ساری دنیا کے اندر لیکن کوشش کرنا جہاں تک بھی پہنچ گیا صاحبہ نے مدینہ چھوڑا ہے اللہ کے نبی نے تربیت کی ہے اللہ کے نبی ہم کو تیار کیا ہے اور دنیا کے صحابہ کو کی کی اندر بھیجا وجہ سے یہ ہماری ذمہ داری احسان کیا ترتیب سامنے نہ ہوتی چار مہینہ چیل سات مہینے سال یہ لوگ اس کو سن کے ڈر جاتے یہ جو ہماری کمزوریوں کی وجہ سے امت میں پیدا ہو اس کا کام ہی سارے حالات کے اندر پہنچانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے آسٹریلیا کے مسلمان ابھی جو رہے مسلمان ہو رہے کی وجہ سے ذریعہ اللہ نے ان کو مسلمان ہونے کا بنایا ان کو یہ مردہ سمجھ میں آتا ہے ایک دن کی کمائی سے وہ رینٹ کی گاڑی خریدتے کرائے کے اندر اندر گاڑی لیتے ہیں اور پھر پاکستان سے یا ساری دنیا سے وہ لوگ جو تقریب کے لیے آسٹریلیا میں آئے ان کو اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر گشت کرواتے پندرہ دن کی کمائی تکلیف کو پھیلانے کے لیے پندرہ دن کی کمائی گھر کے بچوں کو پالنے کے की بیس بچوں کی ضروریات پالنے کے لیے پندرہ دن کی کمائی اور سارے آٹھ کے اندر اسلام پھیل جائے پندرہ دن کی کمائی نیا ہم سلم کو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے دن کو پھیلانے کی ماں کی بوت میں کیا ہر ایک آدمی سے میں پوچھ رہا ہوں میں اپنے آپ سے بھی سوال کر قربانی نماز پڑھی جائے بس اس کی چھٹی ہو اور اسی پمفلر کے نیچے بے چارا بجٹ نیچے لوگ سارے سو رہے اسی بوٹ بوٹ کے نیچے سارے سو رہے حا اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنا حصہ نہیں ڈالنا یہ آدمی آسمانی تربیت کی اللہ کی کو پیارے حدیث ایسی کہ اپنی زندگی میں سوال کر رہے بڑے درجات میں بیٹھے ہوتے یا رسول اللہ آپ کی یاد آ جائے تو ہم بیچے آپ کی شکل نہ لیتے ہم بیچے رہتے ہیں یہ ایسے صحابہ اللہ جل کے جلال تک بیجے ہیں مدینہ سے پیدل کھٹا تک پہنچے ذمہ داری ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے چھوٹا ہو بڑا ہو ہوئے تو ذمہ داری چل گیا تو ذمہ داری یہ تو ایک ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے ورنہ چھٹی تو چار مہینے لگا کر نہیں ہوگی سات مہینے لگا کر بھی چھٹی نہیں ہوگی جمع کیا اللہ کے علی سے بڑی محبت تھی جب اللہ کے علی اسلام کی دعوت کو نہیں لگائی. بڑی محبت تھی اس وقت ہو گئے حکومت کے چہرے مبارک پر چبا چبا حسلمک پرس برداش کی بچیوں بچوں کی تلاق کی برداشت کی صرف کیا بات کی آ رہے چچا کے پاس آ رہے ہیں اس کو سمجھاؤ تین سو ہوا نہ بولے ہم تو مسلمان کو مسجد میں نہیں لا سکتے اپنے ذمہ داری اور حا کے دعوت پھر دوسرے جگہ جگہ اللہ گش کر رہے ہیں ایمان اللہ کام آج کرنا تبلیغ کسی میں سب کی چھٹی ہو گئی اللہ کو شرم نہیں آئی طوفانی بارش ہے ابو جیل اپنی بیوی کے ساتھ پلنگ پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے دھک دھک آواز آئی اپنی ہوا ضرور قسم کا حاجت یہ ذمہ داری ہے ہر مہنگائی ہو جائے حکومت کافی چھٹی گئی تو جو حضور صلی اللہ نے دوبارہ مدینہ میں نہیں آئے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے وسلم سے اللہ رسول اللہ، اگر آپ پر کوئی حمل کو کو رہے تو نکلنے کا موقع مل جائے اللہ کے نبی کو میں بڑا بڑا لگوں چھوٹا نہ لگوں کے نبی اپنے ہاتھ سے بھیج دیں یا توڑی آج ہم نے یہ حق کی دعوت کو چلانا چھوڑا اللہ نے کر دیا نہ محبوش, نہ محبوش, نہ جان محفوظ کوئی محفوظ نہیں ہے نہ, نہ آئے کی ایمان کو ماں کی یوز پہ بھی کیا تھوڑا بہتیں بھی پڑی چھٹی نہیں ہوئی کی مسئلہ چار قسم کے لحاظ میں حلوہ نہیں کھلائے گا جب تبلیغ کرو گے کوئی تمہیں پیار نہیں کرے گا تو جب بہت خود کا زمانہ ہو جائے اور پیغام کے بعد تمہارے اپنے گھر میں سے تمہاری مخالفت پہ پڑا ہوگا. پھر جب یہ تبلیغ کا پیغام تم چلانا شروع کر دو پھر تم پر حالات آئیں گے بہت زیادہ ہے تمام نبیوں کی قربانیوں کو ایک طرف جمع کر دو راستے میں جاتے محمد تیری بیٹیوں کو تلاب دل چیل چیل ہو گیا دل پھٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کا یہ ذمہ داری اللہ حریف سے نہیں لے کر یہ روز اللہ حریف سے جنت کی طاقتور معمولی آواز نہیں ہے جب شروع کرو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری پریشانی کو یاد کر لیا کرو تم کو اپنی تکلیف ہلکی لگے شرمانے نماز پڑھتی تھی اللہ کے نبی کی نماز پڑھتے تھے اور ہاں ہاں نہ سمیٹوں تو اللہ کے نبی سجدہ بھی آ کر سمیٹ گھر نہیں بنایا اس پیغام کو پہنچانے کی وجہ سے چیزوں کے پیچھے نہیں چار قسم کے قرآن پہ آئے اور یہ زمانے کی قسم کیوں کھائی اسی وجہ سے زمانے کی قسم پیچھے فرون آ رہا ہے آگے پانی چکر لشکر کے اوپر مارتے تھے خوش نقیجہ سامنے آتا زمانے نے دیکھا, فیرون کو بھی دیکھا. ہم اور آپ تقریر چوننے نہیں آتے بلکہ یہاں جماعت کی ہوتی احساس پیدا ہو جائے یہ چار چیزیں میرے اندر میں اگر نہیں ہے تو روز ہی گلی کا نقصان ہو رہا ہے پانچ سال دس سال کا پندرہ بیس سال کا بنگلہ بن جائے تک ہمارے پاس رہے گا تھوڑا خوبصورت بن جاؤ یہ خوبصورتی کب تک رہے گی آپ تک اب کیا ہے اس وجہ سے چاروں چیزیں کٹھائی میں سوچو کہ ہم اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں سارا بچپن ایمان والا اس میں کچھ پانچ وقت کا نماز نہیں ہوگا یہ دو قسم کے لوگ جاتے ہیں اگلے دو قسم کے لوگ کو بہت کم پائے جا رہا ہے ذرا سمجھ موا پوری دنیا کے اندر ذرا سمجھ ممولی بات نہیں ہے ایک والے نے کی ساری دنیا, کی دنیا کی کی کے اندر اگر یہ مجموعہ حکومت کر دیا نہیں دیا اللہ نے عمر دیا نہیں دیے عبد الرحمان دیے نہیں دیے جا رہی ہے سارے کرنے والے کا بیٹا دی جا ہے. ہماری داری نہ ہماری نہیں ہے قیامت ہوگے جن کے دعوت چلائی سامنے والوں نے ختم کر دیا ایک نبی بات کی وہ نبی ہلاک تھی وہ نبی پورے کامیابی کے ساتھ پہنچایا ہدایذبہ نہیں تھا ابد ال <سؤال> کی ہدایت کا جذبہ نہیں تھا ابو جہیل کی ہدایت کا جذبہ نہیں تھا وہاں سے بلا جس کو ہدایت ملی وہ سلمان تارس سے آیا اس کو ہدایت ملی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں اس میں کوئی شک نہیں تبلیف بھی کرنی ہے جو تکلیفیں برداشت کریں اس عزیزو اللہ راحتو کے بعد عزیز واحد کیا چاروں پر امن کیا ایمن بھی آئے تمیر بھی کی برداشت اللہ نے ایسے خزانہ دیا سامنے والا نہیں آ رہا اتنا خزانہ سونا سے پوچھو نہیں آ رہا نے گزارش کی, کی, والے، والے کی چل، چلتے چلتے تبلیغ ہے معلوم وہ آگ نہیں پوجے گی لیکن کل منتری کیا, کیا تو تو جانے کے لیے میرے گھر سے کیا ہوگا, ہوگا؟ کی غربت میں پریشانیوں اور خوشیوں میں اللہ پاک مدرس سے دے. اللہ تعالیٰ Thank <laughs> you.